فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى و مريم و بك و من بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو انتخاب فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ ہے سنتے جانتے جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو ہے اسے میں نے آپ کے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو آپ میری طرف سے قبول فرمائیے یقیناً آپ خوب سننے والے اور پوری طرح جاننے والے ہیں جب بچی تولد ہوئی تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا اسے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے چند برگزیدہ کا تذکرہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ حضرات کو تمام جہان پر برگزیدگی عنایت فرمائی آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنی روح ان میں پھونکی ہر چیز کے نام انہیں بتلائے جنت میں انہیں بسایا پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتار دیا نوع علیہ السلام کو جب کہ زمین پر بت پرستی قائم ہو گئی تو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا نوع علیہ السلام نے دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف دعوت دی لیکن قوم نے کان نہ دھرے تو سوائے تابے دارا نے کے باقی سب کو اپنے پانی کے عذاب یعنی مشہور طوفان نوح بھیج کر ڈبو دیا خاندان خلیل ابراہیم علیہ صلوات اللہ کو اللہ نے برگزیدگی عطا فرمائی اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عمران کے خاندان کو بھی اللہ نے منتخب کر لیا عمران نام ہے مریم علیہ السلام کے والد صاحب کا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا نسب نامہ بقول محمد ابن اسحاق یہ ہے عمران ابنی یاشم ابن میشا ابن خرقیہ ابن ابراہیم ابن غرایہ ابن ناوش ابن اجر ابن بہوا ابن ناظم ابن مقاصد ابن عیشا ابن ایاز ابن رخیعم ابن سلیمان ابنی داود پس عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس کا مفصل بیان سورہ انعام کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے عمران کی بیوی صاحبہ کا نام جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں ہمہ بنت ت تھا محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو پھرا رہی ہے تو انہیں ولولا اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا جب حمل کا یقین ہو گیا تو نظر مانی کہ اللہ تعالی مجھے جو اولاد دیں گے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی پھر اللہ تعالی سے دعا کی کہ پروردگار آپ میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرمائیے آپ میری دعا کو سن رہے ہیں اور آپ میری نیت کو بھی خوب جان رہے ہیں اب یہ تو معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی جب بچہ تولد ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے اس کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے تو آجزی کے طور پر اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ کے حضور ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو اسے آپ کے نام پر وقت کر چکی تھی لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی والم بھی وضعت بھی پڑھا گیا ہے یعنی یہ قول بھی مریم علیہ السلام کی والدہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی اور تاکہ جزم کے ساتھ بھی آیا ہے یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور فرماتی ہیں کہ مرد عورت برابر نہیں میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں بچے, بچے کا نام, نام, نام, رکھنا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا. کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہوا اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے اور یہ یہاں بیان کیا گیا اور تردید نہیں کی گئی بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم لائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو جب کہ وہ تولد ہوئے لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا یہ حدید بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول میرے یہاں رات کو بچہ ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ عبد رکھو فرمایا عبدالرحمٰن رکھو بخاری المسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ہاں بچہ ہوا جسے لے کر آپ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گھٹی دیں آپ اور طرف متوجہ ہو گئے بچے کا خیال نہ رہا ابو سعید رضی اللہ عن نے بچے کو واپس گھر بھیج دیا جب آپ فارغ ہوئے بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا گھبرا کر پوچھا اور معلوم کر کے کہا اس کا نام منذر رکھو یعنی ڈرا دینے والا مستد احمد اور سنن میں ایک حدیث مروی ہے جسے امام ترمدی صحیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے ساتویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچے کا سر منڈوائے ایک روایت میں ہے اور خون بہایا جائے اور یہ زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حفظ والی روایت ہے واللہ عالم لیکن زبیر ابن بکار کی روایت جس میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے صاحب زادے ابراہیم کا عقیقہ کیا اور نام ابراہیم رکھا یہ حدیث سندن ثابت نہیں اور صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے لیکن تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ اس نام کی شہرت اس دن ہوئی ہو والم مریم علیہ السلام کی والدہ صاحبہ پھر اپنی بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ بھی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا چنانچہ مستند عبدالرزاق میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت ٹھوکا دیتا ہے اسی سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے لیکن مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچے رہے اس حدیث کو بیان فرما کر ابو حرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو ان عید و حبی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے شیطان نے انہیں بھی چوکہ مارنا چاہا لیکن انہیں نہ لگا پردے میں لگ کر رہ گیا